عيل مم الشَّيط بِدي منِن همزه وَنَفرْه وَنفط بسمِ اللهَّهِ الرَّحم مِق وَلَ ن بوبًا نكم بشَيم مِقَْ وَج وَنَقُصِّنْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالصَّمَّارَا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سر ویم و رحم و د ہم تمہیں فکر و فاقا خوف و خطر جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے دے دے کر ضرور آزمائیں گے وہ بشر سوابرین اللہ سوابت ہوں مصیبہ ایسے میں جو صبر کرنے والے اور جب کوئی مصیبت ان پر آ پڑے تو کہنے والے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے انہیں خوشخبریاں سنا دو رحیم سلوا تم رب کہ ان ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی بڑی عنایات ہوں گی رحمتوں اور ان کے رب کی رحمت ان پر سایہ کرے گی وہ الادا دو انہیں لوگوں کو ہدایت اور صحیح راستہ نصیب ہوگا اس وقت پوری امت مسلم عموماً اور, اور برے صغیر کے مسلمان خصوصا پھر اس سے بھی خاص کر اہل پاکستان اور اہل پاکستان میں سے بھی خاص کر دیندار دار طبقہ اور دیندار طبقے میں بھی خاص کر دین کا درد اور دکھ محسوس کرنے والے دعوت و جہاد کے منحج پر چلنے والے اہل حق کڑی قسم کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں ان کڑی آزمائشوں میں اللہ تعالی کو مقصود اپنے ان اہل حق بندوں سے جانی مالی اولاد صلاحیتوں حتیٰ کے ہر طرح کی قربانیاں مقصود ہیں ان قربانیوں کے اندر سے اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کا چناؤ کرتا ہے ان حالات میں کرنے کے لیے دو کاموں میں سے ایک ہوتا ہے ایک تو وہ کام ہے جس کا تعلق عقیدے اور منحط کے ساتھ ہے جو اللہ کی چاہت اور جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور ایک وہ کام ہے جو شیطان کی خواہش ہے اور شیطان کے چیلے آہل کفر وہ اس سے راضی ہوتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے اور منہج کو سلامت رکھ کر اللہ کو خوش کرنا ہے یا کہ اپنے عقیدے اور منحج کو خیر باد کہہ کر شیطان کا ساتھ دے کے شیطان کے چیلوں کاپڑوں کو راضی کرنا ہے یہ اب ہمیں میرے بھائیوں انتخاب کرنا ہے آئیے اس صورت حال میں ہم پرانے مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا کبھی اس سے پہلے بھی ایسی کڑی آزمائشیں آئیں اور ان کڑی آزمائشوں میں دشمنوں اللہ کے باغیوں کا کردار کیا تھا اور اللہ کے فرما مردار بندے دل کا درد رکھنے والے ان کی کیفیت اور حالت کیا تھی تو جب ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو قرآن مجید کے اندر گیارہ میں پارے سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی اور قرآن ماننے والوں دین کا درد رکھنے والوں دعوت و جہاد کے کام پر چلنے والوں کو اللہ رب العزت نے ہدایات اور رہنمائیاں عطا کر دی ذرا اس کو توجہ سے سن لیں قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ساتھ ساتھ ساتھی جو ذرا سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا ہلا دیں بلکہ وہ خود ہی ہل جائیں اور اللہ کے بندو ابھی غور کر لو ابھی کچھ وقت لگتا ہے قرآن حدیث سن لو ورنہ تو پھر اب لکھے لکھائے خطبے آنے شروع ہو جائیں گے پھر پچتاؤ گے ہاں پھر سرکاری خطبے آ چکا ہے نا اخبارات میں تیاری ہو رہی ہے مارچ سے ہر خطیب کو پابند کر دیا جائے گا کہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ اس کے پاس آئے گا وہ پڑھ کے مختلف کو سنا دے گا اللہ اکبر ویسے تو شاید ہے کہ آپ کو خطبہ دینے کے لیے یا خطیبوں کی تیاری اور آپ کے امام رکھنے کے لیے اور اماموں کی تیاری کے لیے لگتا ہے کہ اب امریکی آئیں گے کیونکہ یہ تو کل کے اخبار میں آ چکا ہے نا کہ اب پاکستان میں آ کر سیاست دانوں کو امریکی سیاست سکھائیں گے کہ تم نے سیاست کیسے کرنی ہے اب سیاست سے بڑھ کر تو دین کا مسئلہ ہے نا یہی معاملہ ہے لہذا دین بھی سکھانے کے لیے تمہیں امریکی ہی آئیں گے اور ویسے خوش ہو جانا چاہیے یہاں پاکستان میں مسلمانوں کو جن کا زور اسی بات پر ہوتا تھا کہ اسلام میں داڑھی رکھنا فرض نہیں ہے اسلام میں داڑھی رکھنا فرض کیوں یہی کہتے تھے نا مسلمان آدمی جب کہیں کسی کو کہ سارا زور داڑی تھی لائی رکھ دو داڑھی رکھنا کیڑا اسلام چ فرض ہے خوش ہو جاؤ امریکہ کی طرف سے تصدیق آ گئی ہے تمہاری اس بات کی کل پرسوں کے اخبارات میں امریکہ پینٹا گاؤں سے یہ فتوا جاری ہوا ہے کہ وہ قیدیوں کو لے کے گئے نا ان کی انہوں نے داڑیاں مونڈ ڈالی جب ان پر اعتراض ہوا کہ تم نے یہ کیا کیا وہ کہنے لگے ہمیں پتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر داڑھی رکھنا فرض ہے داڑھی منڈانے والوں خوش ہو جاؤ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے اللہ اکبر میرے بھائیوں کیوں نہ ہو ہم نے وقت بہت ضائع کر دیا پچپن سال ہم نے دایا کر دیے پھر پچپن سال میں اللہ نے بڑے مواقع دیے ہمیں ہمارا مشرقی پاکستان ٹوٹا بنگلہ دیش بن گیا اللہ نے موقع دیا پر ہم پھر بھی نہ سنبھلے ہاں اس کے علاوہ بھی بہت سارا اور پھر خاص کر یہ جو بارہ تیرہ سال گزرے ہیں خصوص یہ بہترین موقع تھا جہاد کا دعوت کا منحج کا عقیدے کا عمل کا پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہم منتیں کرتے رہے ہم سمجھاتے رہے بھائیو موقع آ گیا ہے آ جاؤ اس میدان میں دعوت جہاد کے میدان میں عقیدے عمل سنوارو اور جہاد کا منحج اپنا لو ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ کب پانچا پلٹ جائے تو کم از کم پھر پچھتاوا تو نہ ہونا افسوس تو نہ ہو میرے بھائیو یہ کیفیت جو ہے اس وقت دیکھو نا چودہ کروڑ مسلمان پاکستان کے ان کے اندر یہ چند ہزار جنہوں نے جہاد کی ٹرینیں گلی اور جو عمل میں سمرے یہ تو یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے منہ میں ایک دو دانے زیرے کے رکھنے والی بات ہے इसी نا اگر اسی انہیں چودہ کروڑ میں سے دس کروڑ گیارہ کروڑ مسلمانوں نے صحیح منحج اپنایا ہوتا عقیدہ سنوارا ہوتا عمل درست کیا ہوتا جہاد کے منہج کو اپنایا ہوتا آج کسی کو یہ حالات برپا کرنے کی ضرورت نہ ہو بہرحال میں یہ عرض کروں آپ کے سامنے کہ مایوسیاں بڑی ہیں نا امیدیاں بہت ہیں مرعوبیت حد درجے کی ہیں لوگ خوف زدہ ہیں ان حالات نے آئیے پرانے مجید سے رہنمائی لے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ رب العزت نے فرمایا موسا علیہ السلام آئے فرآن بڑا زوروں پر بڑے حالات ٹائٹ کر دیے موسا علیہ السلام کے لیے اور جنہوں نے ان کو مانا تھا ان کی قوم میں سے وہ چند ایک ہی تھے نوجوان بوڑھے بزرگ تو تھوڑے ہی تھے ان کی اپنی قوم میں سے بھی ان کے لیے بھی حالات بہت سخت کر دیے بہت تنگ کر دیا حتہ کہ ان کو اپنی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا محال ہو گیا پھر اتنا تنگ کرنے لگے اتنا تنگ کرنے لگے کہ مسجدوں میں جا کے عبادت کرنا بنی اسرائیل کے لیے دبر ہو گیا اور حالات بہت تنگ ہو گئے بڑی پریشانی آئی بڑی مایوسی آئی ان حالات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ہم نے موسا اور ہارون یعنی موسا کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اپنے ماننے والوں اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ دو کہ اپنے گھروں کے اندر ہی ٹک جاؤ نماز پڑھنے کے لیے اب مسجدوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑھنے نہیں دیتے لہذا اپنے گھروں کے اندر ہی جگہ محسوس کر کے آتی مسلح وہی نمازیں پڑھنے لگ جاؤ کتنے سنگین حالات ہوئے اللہ علیہ السلام نے کہہ دیا قوم اپنی کو اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا ان حالات نے بھی وبشر المنی ان ایمان والوں کو بشارت دے دو کیا مانا حوصلہ دے دو ہمت بڑھا دو نا امیدیاں ختم کر دو مایوسیاں دور کر دو ان کو کہہ دو کہ کوئی بات نہیں اللہ پر توکل رکھو اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کر کے رہے گا وبشر المومنی اب منصال علیہ تو اسلام اس حالت میں یہ حکم اللہ کا مان کر اپنی قوم سے کہنے لگے یا قوم ان کم تم آمن تم مسلمین میری قوم کے لوگوں اگر تمہارا واقعی اللہ پر ایمان ہے نا تو فتوق علیہ پھر اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر اعتماد کرو اللہ کے وعدوں پر پر امید رہو ان کو تم مسلمین اگر تم مسلمان ہو معنی اسلام کا ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کے حکم پر کار بند رہو اللہ پر تبدل کرو اور اللہ پر پر امید رہو کہ اللہ حالات کو درست کرے گا اللہ کوئی نہ کوئی حکم اپنے اپنا کام کرنے کا ضرور آتا ہے اللہ اکبر پھر ساتھ ساتھ کہا کہ اب کرنا کیا ہے گھروں میں نمازیں پڑھو جہاں جہاں تک کام ہو سکتا ہے اپنا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ کہو ربنا لا تجعلنا لا تجالنا قوم الظالمین اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنانا ظالموں کے لیے ہمیں باعث فتنہ آزمائش نہ بنا کہ وہ ہمیں اتنی تکلیفیں دیں ہم ایمان سے جاتے رہیں یا ہم تو ایمان پر قائم رہیں مگر وہ گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں یہ سمجھ کر کہ ہم سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو ہماری یہ تکلیفیں کیسے پہنچنا کا بن المل کا فرین اور ہمیں بچا اپنی رحمت کے ساتھ ان کافر لوگوں سے اللہ ہمیں نجات نچاتا کر دے مانا کہ دعائیں کرو اللہ کے حکم کے مطابق رہو کیا مطلب کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا گھروں کے اندر ٹک گئے جہاں دو چار گھر وہ اکٹھے نماز پڑھ لیتے جہاں ایک گھر ہے وہ اپنے گھر میں پڑھ لیتا یوں سلسلہ چلایا اللہ یہ اللہ کا حکم تھا اس کے بعد موسا علیہ السلاط وسلام اب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا انکا و و نکا فی حیات الدنيا ربانہ ان کا آتے ہو مالا زینتم وہ پھر حیات پر بردار تو نے ظالموں کافروں کو دنیا کا کتنا ٹھاٹ شان و شوکت اور کس قدر اموال وسائل اسباب دے دیے ہیں زینتم ایسی تہذیب تمدم شان و دنیا کا ہر آدمی ان کی طرف دیکھ کر ریجتا ہے اور اس کے اندر یہی خاص ابھرتی ہے کہ کاش میں بھی انہی جیسا ام کیوں بھی یہی کیفیت ہے کہ نہیں اور آگے و اموال اموال بمانا وسائل اسباب کہ اپنی کاروائیاں کرتے جا رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی اور آسانی کے ساتھ سب کچھ اپنا کرتے جا رہے ہیں یا اللہ ہمارے رب یہ اسی لیے ہے نا کہ یہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے جا رہے ہیں جب موسا علیہ السلام نے یہ دعائیں کی اس طرح سے اب اللہ کہتے ہیں ہاں موسا کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اموالہم اے ہمارے رب ان کے مالوں کو تباہ کر دے برباد کر دے علی قلوبہم اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ فلاں مینو حتہ یا رب کہ جب تک یہ درد عذاب آنکھوں سے نہ دیکھنے یہ اس وقت تک مارے ہی نہ مانا کہ ایمان نہ لائے ہاں ایک وقت آئے ضرور جب یہ مانے جب ان کے سر پر عذاب کا توڑا ہو پھر یہ مانے پھر یہ کہیں کہ ہاں موسا جو کہہ رہے تھے وہ بالکل درست تھا ہم نے نہیں مانا پر آج مانے لیکن اس وقت کا مانا کسی فائدے میں نہیں اللہ نے کیا فرمایا تو موسا ہاروں تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی دعا تو قبول ہو گئی پر تمہیں کیا حکم ہے فستا پیما یہ حکم نہیں کہ اب اپنے نوجوانوں کو لے کر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے آ جاؤ نکلاؤ سڑکوں پر پہنچ جاؤ ہڑتالیں شروع کر دو توڑ پھوڑ کر دو جلد سے جلوس کرو اپنے مطالبات منوانے کے لیے جتنا کرنے لگ جاؤ نہ اللہ نے فرمایا پستی ماں اپنی اس بد دعا پر قائم رہنا اگر ہم تمہاری اس دعا کو ظاہر کرنے میں کچھ دیر کرے اپنی حکمت سے تو جلد بازی نہ کرنا اپنی دعوت پہ دعوت توحید پہ جہاد کی آواز پہ قائم رہنا ولا لا جو لوگ لا علم ہیں جانتے نہیں ہماری حکمتوں کو انہیں پتا نہیں ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں ان کا طریقہ نہ اپنانا ایک تو یہ مقام ہے میرے بھائیوں اللہ نے بڑی رہنمائی کی سورہ آرات کے آخری رقو میں انہی حالات میں اللہ نے چند ایک ہدایات دی ان ہدایات کو ذرا سامنے رکھنا اللہ رب العزت نے فرمایا ان حالات میں حوصلہ ہمت سے کام لو خزل افواہ ہمت سے حوصلے سے کام لینا دل نہ چھوڑا کرنا در گزر کرتے چلے جاؤ وہ مر بلار و مر لے اور معروس نے کی توحید عقیدہ سنت کی دعوت جہاد کا عمل پیش کرتے رہو پیش کرتے رہو اور اگلی بات وہ سے کنارا کر لو میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا جاہل اللہ نے یہاں کن کو کہا ایک تو وہ جاہل کے جن کو تم نے دعوت دی منہج سمجھایا ان کے سامنے دلائل رکھے بہت کچھ کر لیا لیکن اب وہ نہیں مانے تمہاری دعوت کو اور مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں اپنی جہالت میں تم نے اپنا کام پورا کر لیا آرز امل جاہرین اب ان جاہلوں سے کنارہ کر دو اچھا بھائی تم اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو مرو ہمیں کیا اور دوسرا جاہل میرے بھائیو یہاں اللہ نے کن کو کہا جو منہج چھوڑ دے جو عقیدہ چھوڑ دیں جو شیطان کے طریقے کو اپنا لیں جو جذباتی ہو جائیں جو حوصلہ ہمت چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے اپنا لے اللہ نے فرمایا دعوت کا کام کرنے والے منحج پہ چلنے والے آرز آرز الجاہلین ایسے جاہلوں کو منہ نہ لگانا ان سے عویدہ ہی رہا اللہ اکبر حدیث میں آیا جب یہ آئے اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب آخر میں انسان ہوں مجھے غصہ آ جاتا ہے کسی وقت اشتعال میں آ جاتا ہوں مجھے بھی غصہ آتا ہے کہ میں اداوت پیش کر رہا ہوں مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تو میں کیا کروں اللہ نے فرما، امّا من اللہ، اگر شیطان تجھے اشتعال دلائے نزغن شیطان تجھے غصہ دلائے کہ اٹھ تو بھی مقابلہ کر تو کوئی کمزور ہے تیرے ساتھ کن کیسے نوجوان ہے मैदान تو مقابلہ کر میدان میں آ ٹکرا جائے ان کے ساتھ باللہ فوراً سمجھ لینا کہ یہ شیطان کا کام ہے اللہ سے پناہ مانگ لینا ہی میں نے شیتان اللہ حقیقت ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے تمہاری سن رہا ہے علیم اللہ سب کچھ جانتا ہے اپنی حکمتوں کے بارے میں وہی وہی جانتا ہے اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی فرمائی, فرمائی جو متقی ہیں نا جن کے اندر تقواہ اللہ سے ڈرنے والے دین کا درد رکھنے والے اللہ کے شیطان کا ان کے دل میں اثر انداز ہو بھی جائے تو تذکروں فوراً سبق لیتے ہیں چونک پڑتے ہیں پیزا ہوں مب اسی وقت وہ سوج بوج سے کام لیتے ہوئے اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو خوش کرنے والا کام کرتے ہیں شیطان کے وسل سے پہ عمل کرتے اس کے مقابلے میں شیطان اور جس نے جن کو شیطان نے برگلا لیا وہ اقوان وومیا مدو نل رہیے رہے شیطان اور شیطان کے بھائی بند وہ تو اپنے ہمدردوں اپنے معاونوں کو یا مدونا گسیٹتے چلے جاتے ہیں اپنے ساتھ پھر رئیے گمراہی میں سمایت سے رون پھر وہ اپنے گمراہی کے کاموں میں مرتے چلے جاتے ہیں باز نہیں آتے اب دیکھ لو حالات اللہ کافروں نے ایسا مسلمانوں کو ساتھ ملایا ایسا ملایا کہ اب مزید ان کو گھسیلتا ہی جا رہا ہے گمراہی میں اور وہ اب کوئی کمی قربا اپنے اس کردار میں کرنے کو تیار ہو نہیں یہ ہیں ہدایات اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں اللہ کی توفیق سے جماعت العوا کی قیادت نے اپنے رفیقوں ساتھیوں مجاہدوں کی انہی آیات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے تربیت فرمائی ہاں جو لوگ صرف اچھا جانتے تھے لیکن آگے بڑھ کر ساتھ شامل نہیں ہوئے چونکہ ان کی تربیت میں کمی ہے اس لیے وہ ان حالات میں جذبات میں آ رہے ہیں حوصلہ چھوڑ رہے ہیں ہمتیں ہار رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں مگر جنہوں نے صحیح تربیت لے لی اللہ کی توفیق سے وہ مطمئن ہیں اور وہ اللہ کے وعدوں پر پر امید ہیں اللہ کے وعدوں پر امید کے پر امید ہیں اللہ اکبر میرے بھائیو یہ ہے اللہ کا حکم دیکھیے ہمارا منہج ہمارا عقیدہ کیا ہے چودہ سال سے اس پر تیرہ چودہ سال سے محنت ہوئی اس پر محنت ہوئی عقیدہ اور منہج کیا ہے عقیدہ اور منحج یہ ہے کہ ان حالات میں اللہ کا حکم دیکھنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے مایوس نہیں ہونا اللہ سے رابطہ رکھنا آپس میں ساتھیوں میں کام کرنا ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا دعوت توحید میں کمی نہیں آنے دینا جہاد کا عمل لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہنا اللہ یہ اللہ کا حکم اس پر تربیت ہوئی اس پر تربیت ہوئی اللہ کی توفیق سے تربیت ہوئی اسی تربیت میں اب چل رہے ہیں ساتھی انشاءاللہ اللہ اللہ کی توفیق سے مگر جذباتی احباب حوصلہ ہارے ہوئے مایوسیوں کا شکار تربیتوں کی کمی وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں اللہ اکبر وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ لاکھوں کی تعداد یہ تو ان کا لاکھوں کا اجتماع ہو جایا کرتا تھا ایک دن کے نوٹس پہ مار روڈ پہ بندے ہی بندے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اب ان کو کیا ہو گیا ان پر پابندی لگ گئی حافظ سید گرفتار ہو گیا اور جناب یہ ہلے ہی نہیں یہ ڈر گئے یہ خوفزدہ ہو گئے یہ یوں ہو گیا وہ وہ ہو گیا ان کو نکلنا چاہیے ان کو قربانیاں دینی چاہیے یہاں جہاد کرنا چاہیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ شیطانی منہد ہے یہ کافروں کا منہد ہے ہم اس پر تیرہ چودہ سال سے محنت کر رہے تھے ساتھیوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے حالات میں مطالبات منوانے کے لیے یہ جنہوری انداز یہ کفر کا انداز ہے یہ سڑکیں بلا کرنا یہ دھرنے دینا یہ جلسے جلوس کرنا اور یہ جناب توڑ پھوڑ کرنا یہ ہڑتالیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہم اپنا مدہج اپنا عقیدہ بنا رہے تھے اب جب تیرا چودہ سال کے بعد کیا خیال ہے کہ اپنے پر مصیبت آئی تو ہم وہی کافل والا کام کرنے لگ جائے منہج کو عقیدے کو نہیں چھوڑا جا سکتا قربانیاں باقی سب ہو سکتی ہیں سب کچھ قربان ہو سکتا ہے مگر عقیدہ اور منہج قربان ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں اسی تربیت پر تو کچھ یہاں کے لوگ پریشان کچھ تو تھوڑا سا درد رکھنے والے پریشان حقیقت یہ ہے کہ کافر اس پر بہت ہی زیادہ پریشان ہے کافر اس پر بہت زیادہ پریشان ہے آج کیونکہ کافروں کا یہ خیال تھا کہ ہم ان پر پابندیاں لگوا کے ان کو گرفتار کروا کے ان کے دفاتر سیل کروا کے ان کو بڑکائیں گے یہ ابریں گے یہ سڑکوں میں آئیں گے یہ ہڑتالیں کریں گے یہ جلوس نکالیں گے نتیجے میں اپنے ہی حکمرانوں پولیس فوج سے ان کا ٹکراؤ ہوگا یہ آپس میں ہی نر کھپ جائیں گے ہمیں اپنے مقاصد پورے کرنے میں آسانی ہو جائے گی میرے بھائیو الجزائر مصر کا معاملہ سامنے رکھو غلطیاں دہرایا نہیں جایا کرتی ان ظالم کافروں نے یہی کچھ دہرایا تھا وہاں اور وہاں دینی قوتوں کو اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ ٹکرا کے ہمیشہ کے لیے ان کو دبا دیا نیچا کر دیا آج وہی وہ کچھ وہ یہاں چاہتے تھے لیکن اب وہ پریشان ہے کہ یہاں تو ہوا ہی کچھ نہیں میرے بھائیوں اس سے اگلا قدم بھی ہو سکتا ہے ہاں ہاں اگلا قدم بھی ہو سکتا ہے وہ کیا کچھ تو شروع ہو گیا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی معاملہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سلسلہ شروع ہوا نہیں تو اسلام آباد نے ایک عمالت کو آگ لگوا دی تمہارے لاہور ایئرپورٹ پر ان کاتروں نے فائرنگ کروا دی اور اس سے بڑی بڑی ہو سکتا ہے چند دنوں میں وہ اس سے بہت بڑی کاروائیاں کروا کے کرنا انہوں نے خود ہے اور جن میں ان دینی جماعتوں مجاہدوں کو لگانا ہے تاکہ ان پر شکنجا مزید ٹائٹ کیا جائے اور ان کو ابھارا جائے لہذا اس میں قرآن حدیث کے مرحج پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس منہج پر قائم رہنا اور جماعت کی قیادت اللہ کی توفیق سے اس مسئلے میں بہت تدبر سے کام لے رہی ہے نہایت عمدہ تدبیریں اختیار کر رہی ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے اور ان حالات میں اللہ سے رابطہ کرنا اور اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور اللہ کے وعدوں پر ترکیت رہنا یہ اللہ کا حکم یہ ہے اللہ کا حکم اللہ کے بعدوں پر, پر امید اب وہ ساری حالات پڑھ کر سن کر دیکھ کر ہم اپنے تصور میں کہ ذہن کیا کہتا ہے ذہن یہ کہتا ہے کہ فوراً ہی کام ہو جانا چاہیے تھا اللہ نے کہہ دیا مورسا تیری دعا قبول ہو گئی اب تو فوراً ہی نیز تو نابود ہو جانا چاہیے تھا فرونیوں کو اور فوراً ہی معاملہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا مگر میرے بھائیوں اللہ اپنی حکمتوں کو خود ہی جانتا ہے اس نے اپنی حکمتوں کا علم کسی کو نہیں دیا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو بھی گئی اور ماننے والے گھروں میں بند ہو بھی گئے گھروں کے اندر نماز پڑھنے لگ گئے باہر نماز کے لیے آنا بھی مشکل ہو گیا یہ سارا کچھ ہو گیا دعا کی قبولیت کی بشارت بھی آ گئی مگر پھر بھی فروانیوں کو تباہ ہونے کو چالیس سال لگے چالیس سال کے بعد تفصیل افسر بیان پڑھیں سورہ یونس کی آیات کی تفسیر میں کہ چالیس سال کے بعد ظہور ہوا موسا علیہ السلام اسلام کی دعا کے قبول ہو گئے اللہ آزمائشے لیتا ہے اپنے بندوں کی اللہ اپنے بندوں کی حالات کو خوشحال کر کے بھی آزمائشیں لیتا ہے اور حالات کو بدل کے یوں بدحالیاں لا کے اللہ آزمائشیں کرتا ہے کہ اچھے حالات میں جو کھڑے تھے اب ان برے حالات میں میرے دین پر کون کون کھڑا رہ سکتا ہے یہی وہ آیات جو آپ کے سامنے پڑی گئی پھر ترجمہ سن لیں اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو یہ دوسرا پارا پیچھے آئی الذین من اللہ نے کہا اے ایمان والو لو نو میں ضرور بر ضرور تمہیں آزماؤں گا بے شعی الخوف خوف و خطر کے ساتھ واقع کے ساتھ من مال اور جانوں کے نقصانات کے ساتھ وہ آمدنیوں کے گھاٹے دے دے کر میں تمہیں ضرور آزماؤں گا بشر سوادری موسال اسلام نے کن حالات میں خوشخبری سنائی بشارت دی پر ان حالات میں میرے نبی ان صبر کرنے والے اور یہ صبر کون کرتے ہیں اللہ دینا تم مصیبہ جو کہ مصیبت آنے پر کہتے ہیں للہ و علیہ <واجہون> ہوا کہ اگر میرا مال چلا گیا ہوا کیا اگر اللہ کی راہ میں میرا بیٹا گیا ہوا کیا اگر اللہ کی راہ میں مجھے یہ کمی آ گئی یہ اپنے وقت پر اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا جب میرا وقت آ جائے گا تو میں بھی تو اللہ ہی کے پاس انہ یہ تربیت ہو رہی ہے انال ہم اور ہمارا سب کچھ کس کا اللہ کا بھائیوں مایوس نہ ہو جہاد کرنا کس کا حکم اللہ کا ہم کس کو راضی کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں دعوت کا کام اللہ کا حکم ہے توحید کی دعوت دینا اور جہاد کے عمل کو اپنانا یہ اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے ایک راستہ اللہ نے ہمیں دیا تھا ہم اس پر چلے بڑی محنت ہوئی اللہ نے کامیابیاں دکھائی اب اللہ نے آزمائش کرتے ہوئے اس میں رکاوٹ کھڑی کر دی افسوس کہ اپنے ہی رکاوٹ بن گئے اب یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے پابندیاں لگ گئی اب ہم ہم ہمت نہیں ہاریں گے حوصلہ نہیں اللہ کے حکم کے مطابق رہ کر ہم انتظار کریں گے جب اللہ ہمارے لیے کوئی دروازہ دوسرا کھول دے گا ہم مسترف کرنے کے کیوں جی ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ کا کام ہے دروازے اللہ کھولتا ہے اسباب اللہ بناتا ہے حکم اللہ کا ہے جہاد اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ نے ایک دروازہ دیا اب وہ بند ہوا اب انتظار کرو اللہ دوسرا دروازہ ہمیں کھول دے گا کوئی دوسرا حکم ہمیں عطا کر دے گا ہم انشاءاللہ اللہ اللہ کی خاطروں سے رحمت کر نکلے میرے بھائیو پانی ہے نا پانی پانی پیچھے سے آتا ہو پورے دباؤ کے ساتھ آگے بڑی چٹان آ جاتی ہے بڑی چٹان اب پانی رک جاتا ہے پانی مگر پیچھے سے تو آ رہا ہے نا یعنی کام ہاں ہو رہا ہے پیچھے سے تو آ رہا ہے اب آگے بڑی چٹان ہے بڑی چٹان رکاوٹ ہے مگر پانی کو اللہ دائیں بائیں کہیں نہ کہیں جانے کا راستہ دے دیتا ہے نا پانی بن جاؤ بھائیو پانی بن جاؤ اللہ کے لیے اپنے پیچھے سے یہ طاقت جہاد کی عمل کی عقیتے کی اس پر محنت کرو ساتھیوں پر محنت کرو رابطے رکھو یوں پانی بن جاؤ آگے رکاوٹ بڑی آ گئی ہے انشاءاللہ ہمیں دائیں بائیں سے اللہ اپنی راہ میں نکلنے کا راستہ ضرور مہیا کرے اس پر قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے اب سن لو دو چار منٹ میں کہ اللہ کا اللہ کا کی ہدایات کیا ہے اور اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ فرماتے کو ماندی نہیں تم میں سے جو اپنے دین سے ہٹتا ہے دین سے یہاں مراد کافروں سے دوستیاں نہ لگانا اور جہاد کا عمل دعائی رکھنا پیچھے اس کا حکم ہے چھٹے پا رہا کافروں یہود جو نسارا سے دوستیاں نہ لگاؤ بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان سے جہاد کرو جو اس دین سے تم میں سے پھرتا ہے پھر جائے جہاد چھوڑ دے ان سے دوستیاں لگا دے فسو فیات اللہ بھولے جلدی ہی اللہ ایسے لوگ لے آئے گا ان کو بدل دے گا ان کو ہٹا دے گا ایسے لوگ لے آئے گا یو حب ہوں جن سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے مومنوں کے لیے بڑے ہی نرم ہوں گے آئزتوں پر بڑے سخت ہوں گے کام کیا ہوگا سبیل اللہ. یہ تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان ہے اس سے تو ہم ہٹ سکتے ہیں یو جاہد اللہ قرآن ہے قرآن پابندیاں لگا لو مگر قرآن سے جہاد کو نکالا جب قرآن سے جہاد کو نکالا نہیں جا سکتا تو قرآن کے ماننے والے کے ایمان سے بھی جہاد نکل سکتا اللہ کہتے ہیں یہ جانے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ملامت کرنے والے رکاوٹیں ڈالنے والے سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہیں گے ان کو کوئی خوف ختم نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں دادے فضل اللہ یہ تو اللہ کا فضل ہے پر یو ہی ہے مہین شاہ اللہ کے فضل کی اندھی بات نہیں ہوا کرتی اللہ اپنا فضل اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے ولہ ہو واس اللہ تعالیٰ بڑے وسیخ جانے والا سب کچھ جاننے والا لوگوں اللہ اللہ تمہارے دوست خیر کا ہمدرد کافر یہود سارا مجوسی یہ کافر یہ نہیں تمہارے دوست تمہارا دوست اللہ تمہارا دوست اللہ کا رسول تمہارے دوست وہ ایمان والے ایمان جن ماضی ہوں بے نماز تمہارے دوست بے نماز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اس لیے اللہ نے پرماوہ جس نے اللہ اور دوستی لگائی فا کازب اللہ یہ تو اللہ کی جماعت میں آ گیا هُمُ اللہ یتین اللہ کی جماعت اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہی یہ اللہ کا وعدہ ہے وعدہ ہے کیونکہ وعدہ نا اللہ کا اللہ بدلے گا کیونکہ ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا بہت زیادہ کر لیا وقت کو اس لیے اب اللہ کہتا ہے میری برداشت سے بھی باہر ہو گیا بڑا موقع ملا اللہ بدلے گا اللہ اپنی جماعت کو غالب ضرور کرے گا مگر کیا وہ دیکھ کر ہی ہم نے کام کرنا سن لو اللہ پر اللہ فرماتے ہیں اللہ من من ان من اگر تم یہی چاہتے ہو کہ جو حالت پہلے لوگوں کی ہوئی وہی ہماری بھی ہو پھر تم یہی دیکھ کر ماننا چاہتے ہو نبی پھر ان سے کہہ دو انتظر تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں پھر کرو انتظار کبھی اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے سو بھائیو یہ آپ کے لیے سبق ہے میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے ان حالات میں پیش کر دی ہیں اللہ کی ہدایات انشاءاللہ کس کو راضی کرنا ہے کس کے حکم پر چلنا ہے حوصلہ نہیں چھوڑنا کافروں کو خوش ہونے دینا انشاءاللہ نہیں ہونے دینا کیوں بھائیو یہ آج کی گفتگو میری کوئی فرقہ وارانہ ہے کیا خیال ہے فرقہ وارہ نہ کوئی اس میں اشتعال انگیزی ہے نعمل. اس پر بھی اگر کوئی پرچا کر دے میرے اوپر کہ یہ اشتہار انگیزی کے اور فرقہ وارہ تقریر تھی تو پھر اپنا شوق پورا کر لے پچھلا جمعہ آپ جانتے ہیں میں نے پڑھایا سب کو پتا ہے پچھلا جمعہ میں نے میں نے نہیں پڑھایا سب کو پتا ہے میں نے جمعہ پڑھایا میں نے سپیکر پر کوئی گفتگو کی جماعت بھی نہیں کرائی میں نے تو پتہ ہے نا سب کو مگر پھر بھی پچھلے جمعے کا میرے اوپر پرچا میرے اوپر پرچا ہو گیا کہ جی لاؤر سپیکر استعمال کر کے باقاعدہ نام نامزد کیا کہ اس نے فرقہ وارانہ اور اشتہار اندے انگیز تقریر کی اور اس نے مدعا ہی بنا پولیس مین وہ پولیس مین جو میری برادری کا جب آتا ہے نا بڑے جفی پا کے ملتا مجھے حقیقت یہ ہے تسی میری دے بڑی جفی پا کے ملتا اس نے یہ ایف آئی آر میں خود مدعی بنا اس نے یہ درج کروایا کہ میں گیا میں نے دیکھا مولانا حافظ ابراہیم سیلفی لاؤڈ اسپیکر استعمال کر کے تقریر کر رہا تھا اور فرقہ دارانہ اور اشتعال انگیزی پھیلا رہا تھا میرے بھائیو کوئی توقع ہے انصاف کی جو ڈی بنانا ہے نا مرضی ہے بناتے رہیں ہم اللہ کے لیے اپنا کام کریں گے اللہ دیکھ سن رہا ہے اللہ کے علم میں ہے انشاءاللہ ہمیشہ دن ایک جیسے رہتے اپنی رحمتوں میں رکھے ان آیات کی بارش برسائے اللہ حالات کو بدل دے مسلمانوں کے حق میں اللہ بہترین حالات بنا دے کافروں کو نیست و نابود فرما دے کافروں کے حوالیوں کو اللہ ملیا میڈ فرما دے ہم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 فَسَرَهُ لَهُ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَاعَةٍ وَكُلَّ بِدَاعَةٍ بِضَلالَةٍ وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللہ ملام محنت ملال اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی لعفرت حسنتا وفی عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللهم اخد حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم انصور الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین دعاوں کی سلسلے میں اس وقت جو آپ سے گزارش کرنا وہ ایک دو دعائیں ان حالات میں آپ کو بتلانی ہیں. آپ سب بھائی احباب اور بہرحال کسی کو نہ ہی یاد ہو سکے تو اپنی زبان میں ایک تو یہی جو سورہ یونس کی آیات میں آپ کے سامنے دعا آئی اس کو میرے بھائیوں کثرت سے پڑے رب لا تجعلنا کتنا تبدیل پاؤ مانا کہ ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے باعث اتنا نہ بنا اللہ ہمیں ان کافر لوگوں سے نجات دلا اپنی رحمت کے ساتھ اسی طرح ایک بار اللہ مستر او راتینا یہ دو جملے ہیں ان کو کثرت کے ساتھ مفہوم ساتھی یاد ہو آپ کو اللہ مستر او اے اللہ ہمارے عیبوں پہ ہماری کتاحیوں پہ پردہ ڈال دے اللہ مستر اور اے اللہ ہمارے عیبوں ہماری کتاحیوں پہ جب پنجابی چند مٹی پا دے مٹی پا دے مٹی پا اللہ مستر عورات نا یا اللہ مٹی ڈال دے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے وامن روحات نا اور اللہ ان پریشانیوں میں ان سنگین حالات میں اللہ ان خوف کے عالم میں ہمیں امن اور سکون رضی پردہ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے ان حالات میں اپنی کتاحیوں کو یاد کرنا کہ ہم سے ہوئی ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنا اور درد رکھنے والے جو کہتے ہیں ربنا فنا عمرنا اقدامنا یہ بالکل اللہ نے چوتھے پارے میں ان حالات میں بیان فرمائی ہے کہ میرے بندوں کی زمان پر یہی ہوتا ہے ربا نب ناز اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کو معاف کر کرتے ہم گناہگار ہیں وہ اسرا فنافی امرینا اللہ ہمیں ہمارا اپنا یہ کام کرتے ہوئے جو ہم سے کتاحیاں اور زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی معاف کر ہیں اللہ ہم سے کتایاں ہوئی ہیں یہ کام کرتے ہوئے اسی لیے تیری آزمائش آئی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے اور وہ سب اللہ ہمارے قدموں کو جمع دے منصور جتنے قسم کے کافر ہیں اللہ ان سب کے خلاف ہماری مدد فرما میرے بھائیو ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ ان کو یاد کر لو جن صاحبوں کو نہ یاد ہو سکیں وہ ان کا مفہوم اپنی زبان میں کوئی پنجابی ہے پنجابی میں کوئی اردو اردو میں جس طرح بھی اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں کریں ان حالات میں انشاءاللہ اللہ حالات کو ضرور بدلے گا یہ بھی دعا کے لیے کہا گیا تھا کوئی ارشاد احمد صاحب ان کی یادیاں ہیں ان کا دماغ کا اپریشن ہوا ہے اور چھ فروری کو انہوں نے حج کے لیے بھی جانا ہے کہتے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کر دے تاکہ وہ حج کی صاحب جو ہے وہ حاصل کر سکیں اللہ ہم سب کی دعا اس کے بارے میں قبول فرما اور مزید جتنے بیمار ہیں اللہ ہم سب کے بارے میں ہم ملتوی ہیں کہ اپنی رحمت سے سب کو شفای کام عاجلہ نصیب فرما دے کیا دکان کا کرایہ جمعہ پڑھنے آئیں اور ساتھ بازار جا کر ضروریات مثلاً نمائش کپڑے سرخی پاؤڈر وغیرہ خریدے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عمل صحیح ہے واضح روشنی ڈالے اجازت جو ہے وہ مسجد میں جمعہ اللہ اللہ لیں مسجد میں جمعہ تو مردوں کو چاہیے کہ ان کو روکی نہ منع نہ کریں ان کو اجازت دیا کرے لہٰذا اجازت صرف جمعہ کے لیے ہے بازار میں جانا ہو ابل اب تو جب ضرورت ہی نہیں گھر میں مرد موجود ہیں یہ ان کا کام ہے وہ بازاروں سے جائیں سودا سلف لے کے آئیں ہاں <سؤال> <سؤال> <سؤال> اگر جائے تو محرم کے ساتھ جائیں عورت بازار میں مارکیٹ میں جائے تو محرم کے ساتھ کوئی آدمی اپنا ساتھ ہو چلو اس نے چیز پسند کرنی ہے وہ پسند کر لے ایسی چیزیں بہت ساری ہوتی ہے لیکن دکاندار کے ساتھ گپت گو مرد ورنہ اس حالت میں عورت کا دانا نہایت ہی ناجائز اور حرام ہے اس سے بچنا چاہیے <سلام> مسلمانوں کو ورنہ تو تہذیب ماشاءاللہ وہی ہمارے اندر آ پہلے بھی کوئی کمی نہیں ہے مگر اب جو حالات بن رہے ہیں میرے بھائیو آپ سنتے پڑھتے ہیں کہ افغانستان میں اب کیا ہونے لگا ہے بالکل وہی انداز یہاں اپنایا جا رہا ہے اللہ ان سب کے شرط سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اب سفید منائیں تاکہ نماز پڑھیں اللهم اغفر لنا اللہ مغفرل مسلمار um اللہ اللهم سطینار و سی آتی نولم والمؤمنات اللہ مالف بین قلو بلمن اللہ مالف بین قلو بل مجاہدین بینسر ہم ادا کام اللہ منصور ہم على کا وادم اللہ منصور ہم علا ادا دین اللہ من نصر الدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذ من خذل الدين واخذ من خذل المسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك ولإقامه سنت نبيك اللهم انصر عبادك کل مجاہدین فی کل مکان فی باکستان وفی افغانستان وفی شیشار وفیل ہند و کشمیر وفیل ہند و کشمیر وفیل ہند و کشمیر برحمتی کا یار ہمراہ الراحمین منصور ہوں نسرم ازار وانصرهم بجنود بے اللہ منصور ہوں کا نثر یوم بدر منصور ہوں کا نثر یوم اللہ منصور وافتح نسر فتحا فتح وقتا اللہ فتح قریبا آمید. اللہ انج اخوانین اللہ نستا دیو کا اخوانحصورین اللهم انجههم من عيد الكفار اللهم خلصهم من سجن الحنول واليهول اللهم خلصهم من سجن امريكا وبريطانيا اللهم اتم بهم امنين سالمين غانمين اللهم لا تجعلنا في فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللہم استر عوراتنا و آمن روغاتنا اللہم اغفر لنا ظنوبنا و في عمرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین اللہم علیکہ بالیہود والہندوس اللہم علیکہ بالصليب جین اللہم بالطغاة من امریکی جین و بے اعوانہم واليهم اللهم عليك بحكومه الظالمين اللهم عليك بالحكام الملحدين اللهم نجنا برحمتك من حكومه الظالمين من الحكام الملحدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خالف بين كلمتهم خالف بين كلمتهم مزلزل اقدامهم ومزق جمعهم اللہم مزق جمع اللہ مسجد جما القفار اللہ مسجد ہم ارنا فیم یومنسا اسودا نا فیم عجائب قدرتک اللہ ارنا فیم يا قدرت یا کبی عزیز على کا على الناس <سؤال> يا ارحم بادنا يا رب ہمراہ يا رب یار نصره يا رب المجاهدين <سؤال> انصر المجاهدين انصر المجاهدين انصر المجاهدين وانصرهم على اعداء الدين وانصرهم على حكومات الظالمين وانصرهم على الحكام الملحدين برحمتك يا يا رحيمين اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللہ Allah... حقبل